بسم اللہ الرحمن الرحیم چونسٹھواں مکتوب تقوا کے بیان میں بھائی شمس الدین تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیک بختی جاویدانی اور دولت دو جہانی کا دروازہ تقوا ہے جتنی منزلیں عالم لا لہ اللہ میں آراستہ کی گئی ہیں اور جتنے درجے جنت الفردوس میں بنائے گئے ہیں سب کے سب متقیوں کے لیے سجائے گئے ہیں اور انہی کے ناموں سے وہ نامزد ہیں سنو متقی وہی شخص کہا جائے گا جو اپنی قید و بلا سے نکل کر آزاد ہو چکا ہو کیونکہ وہ آدمی جو اپنی ہستی کے پندوں اور نفس کی خواہشات سے بالکل کنارہ کش نہ ہو گیا ہو وہ دوزخ کی یادگار ہے وہ اندھا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو یہاں سے نہ گزرے ساری مخلوق دوزخ میں ٹھونس دی جائے گی تاکہ سرکشوں اور نافرمانوں سے وہ اپنی قسمت کا حصہ لے لے اس کے بعد وہاں سے متقیوں کو نکال لیا جائے گا اور خود پرست اور نفس کے پجاری اوندھے منہ قارے دوزخ میں دھکیل دیے جائیں گے تقو پھر وہ باہر لائے جائیں گے جو متقی ہیں اس آیت کا یہی فتویٰ ہے اے بھائی یہ حضرات متقی دوزخ کے ساتوں طبقات سے اس آسانی سے گزر جائیں گے جس طرح پانی میں مچھلی تیرا کرتی ہے ان کی حیبت و شکوہ سے دوزخ خود لرزہ برندام ہے کیونکہ یہ لوگ ہمت کے بادشاہ ہیں انہیں لوگوں کا تغرائے امتحان اس انہی لوگوں کا تغرائے امتیاز ہے ان اللہ یحب الملتقین اللہ پرہیزگاروں کو دوس رکھتا ہے جس طرح دوزخ میں ان کی گنجائش نہیں اسی طرح بہشت میں بھی یہ نہیں سما سکتے اگر تم کہو کہ پھر آخر ان کا کون سا مقام ہے تو وہ فضا جس کا نام فضائے ربوبیت ہے یہی متقیوں کا ٹھکانہ ہوگا جیسا کہا گیا ہے قطا ماچو فردا شہیم در ہما مصر چہ غم امروز گر بزند انیم تو چہ دائی کے ماچا مرغانیم ہر نفس زیر لب چہمی خوانیم گر بصورت این کوئیم کویم توبامانی نگر کے سلطانیم گرچہ خود مفلسیم در ظاہر تو بباتن نگر کے ماں قانیم جبکہ ہم کل ہی مصر کی تخت پر بادشاہ بن کے بیٹھنے والے ہیں تو اس کی کیا پروا کہ آج کیا خانے میں ہیں تم نہیں جان سکتے کہ ہم کس باغ کی چڑیاں ہیں اور کیا راب علاپ رہے ہیں گو بظاہر مفلس و قلاش ہیں مگر حقیقتاً بادشاہ ہیں اگرچہ صورتاً کوڑی کوڑی کے لیے محتاج ہیں مگر باطن میں ہم جواہرات کی کان ہیں کیا تم نے قرآن شریف کی یہ آیت نہیں پڑھی یوم نحشر شرالمطقین الرحمن وفد متقی لوگ شاہی وفد کی صورت میں خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے تم یہ سمجھو کہ بہشت کے سوا ان کی اور کوئی جگہ نہیں اور تم نے سنا نہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب و احباب کو کون سا شربت پلا دیا ہے حاکین عن اللہ تعالی۔ عدت تو بے ابید صالحین ملان رعت ولا عدن سمعت ولا خطر علا قلب بشر یہ حدیث قدسی بلا واسطہ جبرعیل علیہ السلام کے خدا بند تعالی سے سنی یعنی ہم نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں مقرر کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا یہ اس کی نمائش ہے کہ ہم بہشت کی نعمتیں اور دوزخ کی مصیبتیں اٹھا لیں تو ہماری خدائی میں ذرہ برابر کمی نہ آئے گی اور نہ احکام الوحیت میں کسی طرح کا نقصان آئے گا قطع زہ ساحت کے گر عالم نہ بودے سرموے مو، سر از انجاکم نبودے نہ, نہ ہرگز کبریائش راہ بدایت نہ ملکش را سر انجام و نہایت اس کی کبریائی کا ملک اتنا وسیع ہے کہ اگر یہ دنیا نہ بھی ہوتی تو بال برابر بھی اس کے ملک میں کمی نہ آتی اس کی کبریائی کی کوئی ابتدا اور اس کے ملک کی کوئی انتہا نہیں اس بودی عقل سے قرآن پاک کے کنہیات کا سمجھنا ناممکن ہے ہاں قرآن پاک کی اے سے کچھ تھوڑا سمجھ بوجھ سکتے ہو قولہ تعالی فلا تعلم نفسن ما اخفی لهم من قرۃن کسی کو ان, ان نامات کا علم نہیں جو ان سے ہم نے چھپا لیا ہے سنو دین کے راستے میں کوئی ہجرت سے بڑھ کر نہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ سے ہجرت کر جائے تاکہ ساری کائنات عالم سے علیحدہ ہو بیٹھے کیونکہ خود جہان کو اس آدمی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا جو آپ ہی درماندہ ہو رہا ہو جب عنایت و توفیق خداوندی نے اس کی امداد فرمائی تو وہ اپنے آپ سے چھٹکارا پا چکا اب آفرینش و جہان کی راتیں سہانی بسر ہوں کیونکہ مرد نے اسے خیر بات کہہ کر اپنی راہ اختیار کر لی جیسا کہ کہا ہے ان تعلق بے او تعلق بےخرۃن فن تحفی حبالتحا اگر کسی ذرہ کا تعلق تیرے ساتھ یا تیرے تعلق یا تیرا تعلق کسی ذرے کے ساتھ ہے تو گویا تو اس کا رہن ہے اور اس وقت تک اس کا بندہ اور غلام رہے گا جب تک اسے جھاڑ کر آزاد نہ ہو جائے تقوا کی شکل نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تقوی کی یہی عادت رہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تیری ہستی سراپا اسی کی ہو رہے جیسا کہ کہا ہے شعر دل برے جانا نت اگر آرد دست در گزرا از خود رہ بسیار نیست اگر تیرا دے اگر تیرا محبوب تیرا ہاتھ تھام لے تو تو اپنی ہستی قربان کر دے یہ کوئی دور دراز راستہ نہیں ہے واللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تجھے جاو حشم اور دنیا کے ناز و نعم بھی ملیں اور اس کے ساتھ ساتھ تو تقوی بھی چاہے سن آ... کیا فرماتا ہے انا اغنی العنیا ان شرکا ای میں شرکا سے مطلق برواہ ہوں وہ کسی طرح بھی شرکت قبول نہیں کرتا ایک بزرگ نے کہا ہے شیر آن کس کے بیارے منہمی در نگر گو منگر کے عشق شرکت نہ پذیر جو کوئی میرے محبوب پر نظر ڈالے اسے کہہ دے کہ مت دیکھ کیونکہ عشق شرکت قبول نہیں کرتا تقوا ایک بہت وسیع ملک ہے یہاں جھگڑے لڑائی کی گنجائش کہاں دل کی دین کی سلطنت بڑی غیرت مند واقع ہوئی ہے یہ کسی کی شرکت نہیں چاہتی میاں صاحب یہی بھاری بوجھ سر پر لاد رکھا ہے تقوی کی راہ میں روڑا بنا ہوا ہے جب تک یہ چٹان چکنا چور نہ ہو لے گی مطلب کے, کے بارے میں تم کو ایک لفظ اپنی زبان سے نکالنا درست نہیں اپنے آپ سے جتنا لگاؤ ہوتا جائے گا بدبختی اور ناکامی کا یہ سنگ راہ اور زیادہ اٹل بنتا رہے گا اپنے سے آشنائی کے معنی اس سے بےگانگی کے ہیں اور اگر اپنے سے بیگانہ ہوئے تو اس سے آشنا ہو گئے جو شخص اسی سنگ راہ کے ارد گرد ہر پھر کر رہ گیا وہ خواہ خر کا پوش ہو ہبا و دستار جبہ جبا و دستار باندھ کر مسلح پر بیٹھا رہتا ہو یا تلوار باندھنے والا کوئی مسلح سپاہی ہو دونوں کے درجے برابر ہیں بدبختی کا یہ بھاری پتھر کسی پختہ پیر کی مدد کے بغیر پاش پاش ہو کر اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتا اور یہ ہولنا کو خونخوار بیابان اس کی رہبری کے بغیر طے کر لینا دشواروں ناممکن ہے اسی لیے کہا ہے قطع زنہار تانہ آئی بے مردے اندرین رہ زیرا کے این بیا خون خوارمی نمایاد گر مردے رہ نہ تو بربوے گل چہبوئی رد باز گرد کائیں رہ پر, پر خارمی نمایاد دیکھو خبردار بغیر کسی رہبر کے اس راہ میں قدم نہ رکھنا کیونکہ اس میں بڑے بڑے خونخوار جنگل ہیں جبکہ تم نا بلد ہو تو پھولوں کی مہک پر کیا دوڑ پڑتے ہو جاؤ لوٹ جاؤ یہ راستہ کانٹوں سے بھرا پڑا ہے سنو تقوا کے یہ معنی ہیں کہ ناچیز سے ناچیز مخلوق کی طرف بھی تم حقارت و توہین کی نظر نہ اٹھاؤ اگر کہیں راہ میں چونٹی آ جائے تو بچا کر قدم آگے بڑھاؤ حدیثوں میں مذکور ہے کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے ایک چونٹی پر آپ کا پاؤں پڑ گیا اور وہ زخمی ہو گئی اس کی تکلیف کا اثر آپ کے قلب پر ہوا انہوں نے دیکھا کہ وہ درد کی وجہ سے ہاتھ پاؤں پٹک رہی ہے آپ غمگین ہو گئے اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگے آپ اس قدر لرزہ بر ہوئے گویا آپ کے بدن میں طاقت ہی نہیں ہے چونٹی ہاتھ پاؤں مار کر بل میں چلی گئی لیکن آپ کے دل میں اس کا بڑا دکھ رہا آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے رات کے وقت آپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور خشمگی ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں کہ اے علی تم نہیں سنتے کہ آج ساتوں آسمان میں تمہارے اس ستم کی داستان گونج رہی ہے جس چھونٹی پر تم نے پاؤں رکھ دیا تھا وہ اپنی قوم کی سردار اور صدیقان بارگاہ میں سے ایک تھی وہ جس دن سے پیدا ہوئی پل بھر بھی خدا کی تسبیح اور تحلیل سے غافل نہ ہوئی مگر اس وقت کے تم نے اسے کچل دیا حضرت کی یہ باتیں سن کر آپ کہاں پٹھے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں اور اب اس کا کیا چارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی گھبراؤ نہیں اس چونٹی نے خدا سے تمہاری معذرت چاہی ہے اور کہا ہے کہ اے پروردگار تو نے ہر کام میں قصد اور بلا قصد کو متبر فرمایا ہے علی سے یہ حرکت قصد نہیں ہوئی بلکہ بلا قصد سرزد ہوئی ہے اس سے درگزر کر اور میں بخشائش چاہتی ہوں تو ان کو بخش دے چونکہ تم میرے دربار کے شجا کہلاتے ہو اس لیے چونٹی نے شفات کی اور تمہاری رہائی کا احسان رکھا جب یہ قصور معاف ہوا اے علی اگر وہ تمہاری سفارش نہ کرتی تو بارگاہ خداوندی میں تمہاری بڑی رسوائی ہوتی تم نہیں جانتے ایسا کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ اپنے حقوق سے تو چشم پوشی تو چشم پوشی کی جا سکتی ہے لیکن دوستوں کے حق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہوش سنبھال کر بیٹھو کائنات عالم کا کوئی ذرہ نہیں جس نے یہ باتیں نہ سنی ہوں جیسا کہ کہا گیا ہے شیر ہر چینی سفید و سیاہ بر سرکار کاریست دری بارگاہ اس کارخانہ خداوندی بندی میں فید و سیاہ جو کچھ بھی دیکھتے ہو وہ خدائی سلطنت کے کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے شیر نگاہ کن ذرہ ذرہ گشتہ پویاں بہمدش نقطۂ توحید گویاں دیکھو آفرینش کا ذرہ ذرہ گردش کر رہا ہے اس کی حمد میں توحید کا ایک نقطہ بیان کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو کہ مخلوقات کے ساتھ پروردگار عالم کے ہزاروں اسرار پوشیدہ ہیں اور ایسے ایسے کام سپرد کیے گئے ہیں جہاں عقل کی رسائی نہیں و امن شعیب بیہ بہ ہمدے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اس کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو یہی جملہ کافی گواہ ہے اسی راز کو کسی نے کہا ہے شعر ہزاراں قطرہ زی وادی برائند بدیں درگہ بذانو اندر آئند بجز خویش می گویند کے اے پاک تو ای معروف و عارف ما عرف ناک اس وادی کے ہزاروں قطرے اس درگاہ میں سر کے بل آتے ہیں اور عز و انکسار کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے پاک پروردگار تو ہی عارف ہے اور تو ہی معروف ہم تجھے نہیں پہچان سکتے تمہاری خوش نصیب نگاہیں ہیں کبھی اس پر پڑی ہیں کہ وما یا جنود و جنو رب کا اللہ ہو تیرے رب کے لشکر کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا اگر نظر سے جہالت کے پردے اٹھ جائیں تو سارے جہان کو اس کی اطاط و بندگی پر کمر کمر بستہ پاؤ گے اور ہر تاریخی اور نادانی کے گوشے سے باہر نکل آؤ گے تو جملہ مخلوقات عالم کو اس کی تلاش میں سرگرداں دیکھو گے اسی موقع کے لئے حضرت نظامی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے شیر معرفت از آدمیاں برداند آدمیاں راز میان برداند معرفت آدمیوں سے لے لی ہے اور آدمیوں کو درمیان سے اٹھا دیا ہے اب جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان اسرار سے باخبر ہوئے تو ہمیشہ آپ یہی چاہتے تھے اور دعا کرتے تھے ارے نل كَمَا اے ہیا اے اللہ مجھے ہر شے کو اسی طرح دکھا جیسی حقیقت میں وہ ہیں کے بغیر کسی دقت کے میں اسرار کے موتی پالوں حضرت صدیق اکبر دیلاون فرمایا کرتے تھے الحمہ ار نلحق حقن ور ذخن اتباح و ار ن الباطلا باطلاَ و رزق و ور خداوند مجھے حق کو حق دکھلا اور حق کی اتباع کی توفیق دے اور باطل کو باطل دکھلا اور سے بچنے کی طاقت عطا فرما اسی کی طرف یہ اشارہ ہے جو کیا گیا ہے جب خدا کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے عیب اس پر ظاہر کر دیتا ہے کہتا ہے اگر نگاہوں کے سامنے بتخانہ آ جائے تو اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ زمین جس پر شراب خانہ تھا تھوڑے دنوں کے بعد اسی زمین پر مسجد تعمیر ہو گئی یہی حق ہے اصل بات یہ ہے کہ دل ہی بدل دیا جاتا ہے اور وہ بتخانہ سے مسجد و کعبہ بن جاتا ہے مگر یہ بتخانہ عظمت میں اس سے کہیں زیادہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک کعبہ ہی کعبہ بنا ہوا دکھائی دے اگر کبھی کہا جائے کہ تمہاری دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں اور تم مستجاب الدعوات بنا دیے گئے ہو تو تم کہو گے کہ اے خدا میں یہ نہیں چاہتا بلکہ مجھ کو میری ہی نظر سے اٹھا دے جب تمہاری نگاہوں سے تمہیں اٹھا دیا گیا تو سارے کاموں کے نیک ہونے کی امید بن گئی جب تک تم اپنی نظر سے اپنی ہستی کو دیکھتے رہو گے خود پرست کہے جاؤ گے شیطان کیا تھا خود پرست ہی تو تھا سورتاً کچھ ہی بنو فرشتہ خواہ انسان زمین یا آسمان دوزخ یا بہشت خود پرست وہی کہلاتا ہے جو اپنی ہستی اور شخصیت سے گزرنا گیا ہو اسی کی طرف اشارتاً کہا ہے قطع گرچہ حجاب تو بروں از حد است ہیچ حجاب تو چوپندار پندار نیست پردہ پندار بسوز و بداں درد و جہانت بزی کارنیس اگرچہ تیری آنکھوں پر ہزاروں پردے پڑے ہوئے ہیں لیکن قبر و نخوت و خودبینی سے بڑھ کر کوئی حجاب نہیں اس خودبینی کو جلا دے کیونکہ دونوں جہان میں تیرے لیے کوئی کام اس سے بہتر نہیں سنو محبت وہ چیز ہے جو دونوں جہان کی عزت و آبرو مٹا دیتی ہے عبودیت کی دنیا میں تو بہشت و تو بہشت و دوزخ کی قدر ہوتی ہے مگر محبت کے جہان میں دونوں عالم کے قدر و منزلت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت کی نعمتیں عطا کی گئیں مگر دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا آپ نے گہوں کے ایک دانے کے ایوز میں بہشت اور نعمائے بہشت کی لذتوں کو فروخت کر دیا اور بلند ہمتی سے محنت و مشقت کا گھر پسند فرمایا شعر نمی خواہیم جز زلف تو زنجیر زہیر دیوانۂ آقل کے معیم ہم ایسے اقل مند دیوانے ہیں کہ تیری زلفوں کے سوا کوئی زنجیر پسند نہیں کرتے حضرت داؤد علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ اے داود میرا ذکر ذکر کرنے والوں کے لیے میری بہشت بندگی بجا لانے والوں کے لیے میری زیارت میرے مشتاقوں کے لیے اور میں خاص عاشقوں کے لیے ہوں اے بھائی عذاب و ثواب کی باتیں اور بہشت اور دوزخ کے نام محبت اور عشق کے دفتر سے اس طرح قلم زد کر دیے گئے ہیں کہ ان کے نشان نہ آج مل سکتے ہیں نہ کل ہی مگر یہ باتیں ہر شخص کے دماغ میں نہیں سما سکتیں اور اس شربت کی مٹھاس ہر ایک کام اور دہن کے لائق نہیں یہی راز ہے جو کہا گیا ہے ہر نفس سے حوصلہ بعض نیست ہر شک میں حامل راز نیست ہر ایک کو باز کی ہمت اور بلند پروازی حاصل نہیں ہوتی اور ہر ایک دل اسرار الہی کا حامل نہیں ہوتا والسلام۔